Allah اللہ اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام ال میں پڑھے گئے چوتھے پارے کا خلاصہ پیشے خدمت ہے پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو پہلے ایڈجسٹ کر لیا کرو ایک جگہ ایسے ایڈجسٹ کرنا آگے پیچھے گرامی قیام علم میں پڑھے گئے چوتھے پارے کے کا خلاصہ پیش خدمت ہے پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا لن تال البرحت تم فکو امتحب تم بر کو ہرگز نہیں پا سكتے جب تک كہ تم اپنا مال محبوب اللہ كی راہ میں خرچ نہ كرو بر كسے كہتے بر کہتے ہیں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 اللہ تبارک تبارکار نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کلو تو ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا یہودیوں کا یہ کہنا کہ دین ابراہیمی کے اندر اونٹ کا گوشت حرام تھا یہ ابترا اللہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے اللہ پر بہتان باندھنا ہے اگر ایسی بات ہے تو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 ہدایت کا آیا اور یہیں سے پوری دنیا کے اندر روشنی برابر برابر تقسیم ہوئی وحود اللہ ہدایت کی روشنی پوری دنیا کے اندر اسی سینٹر سے پھیلی مکہ سے تو مبارکن وحود اللہ عالمین پھر آیا تم بینات. اس کے اندر واضح نشانیاں ایک نشانی تو یہ اس کی طرف جس نے نگاہ غلط انداز سے دیکھا اللہ نے اس کی آنکھیں نکال لی یہ کتنی بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے اب نے ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا ابھی وادی محصر میں پہنچا ہی تھا کھانے کابا کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ وہی اللہ تعالی نے اس کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ معمولی چڑیوں کے ذریعے تباہ برباد کر دیا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 اور اس کے تھوڑے فاصلے سے میں نے نوازا رکھے ہمیرے, ہمیشہ میرے سامنے رہا مرضی اس کا ارادہ لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں <laughs> فری میں گیا فری میں آ گیا شاید یہ قرآن حکیم کی برکت ہے اس کی کتاب سے منسوب ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے بلا لیا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 اس کا جواب بھی جاب موجود ہے ان ہے جو بنایا گیا یہ اللہ نہیں ہے یہ گھر ہے ہم اس عمارت کو کیا بولتے ہیں اللہ بیت اللہ بولتے گھر بولتے ہم اس کو اللہ مانتے ہی نہیں بیت اللہ مانتے ہیں تو اس کی عبادت کیسے ہوئی اور جہاں تک بات ہے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 اے حجر اسبت میں اچھی طرح جانتا ہوں انک حجر حجروں کہ تو فقط ایک پتھر ہے لا تنفع ولا تن نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے یہ عقیدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پتھر نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ آمود نہ ہوا کسی کی پوجا کی جاتی ہے تو کہے کے لیے کہ وہ نفع دے گا اور نقصان پہنچائے گا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 میں قطان قران و سنت کے تقاضوں کو پامال نہیں یہ ہے اتق اللہ حق تقاته ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے وہ سننے جیسے اج لے جاؤ کیا ترجمہ پہلے کرتا ہوں یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاته اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور نہ مرو مگر مسلمان ہو کر اپ سے ایک سوال کرتا ہوں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 یہ ہے نقتا تو پہلی بنیاد ہے اتحاد کی اطقاللہ قطقاتی اور دوسری بنیاد کیا ہے اتحاد کی اعتصام بحب اللہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لینا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایک ہے اطق اللہ کا تکوا تھی ایک احتسام بحب اللہ اور تیسرے عدم تفرق یعنی فرقوں میں نہ بٹنا اتق اللہ کا تو فسٹ بنیاد پہلی بنیاد دوسرے احتسام بحب اللہ دوسری بنیاد قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا اور تیسرے عدم تفرق فرقہ بندی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ تین بنیادیں ہیں کس کی اتحاد کی پہلی جو بنیاد بتائی گئی ہے وہ عجیب و غریب ہے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 ہاتھا پائی کی نوبت آئے گی ان میں سے ایک چھوٹا بن جائے جھگڑا فوراً ختم ہو جائے اور چھوٹا کب بنے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح ڈرے گا جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ ابھر ایسا حصول ہے کہ کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں رہو رہو گے گے کسی جگہ اپلائی کرو فائدے میں گے. اتحاد کی تین بنیادیں اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے قرآن و سنت مضبوطی سے بگڑنا عدم تفر خبر جی سے پرہیز کر دیجیے اچھا یہ باقی کب رہیں گے نہیں سمجھا پیڑ آپ نے لگا دیا پودے لگا دیے اب کس چیز کی ضرورت ہے زمین جوت کر کے خسو خاشاک سے اس کو پاک کر کے آپ نے پودا لگا دیا بس کافی ہے نائی. بلکہ اب برابر پانی ڈالتے رہو برابر اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہو دیکھ بھال کرتے رہو ایسے ہی آپ ابتق اللہ حقت و کات والے ہو گئے احتسام بحب اللہ دوسری بنیاد بھی آپ کے پاس آ عدم تفرق بھی آپ کے اندر آ گیا لیکن ول تکم تو من کم ول تکم من امتن تم میں سے ایک امت ایسی ہو ایک گرو ایسا ہو جو برابر بھلائی کا حکم دیتا رہا برائیوں سے روتا رہا گویا کہ وہ پانی کی حیثیت رکھتا ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برابر یہ کام کرتی رہے وہ پانی کے پودا سوکھ جائے گا اسی وجہ سے مان بات ول تک میں نہ ہو من کر وہ لائی کنگول مسلح والی آئے لائی گئی کہ اس اتہاس کے پودے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دعوت کی اللہ کے لیے پوری ٹیم ہو جو پانی دیتی رہے تاکہ اتحاد برقرار رہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے سفید کا لفظ استعمال کیا گیا تب بھی سفید ہونا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 ایک نسخہ استعمال کرو تصور اگر تمہارے اندر صبر آ جائے جو تمام نیکیوں کی ماں ہے صبر کیا ہے تمام نیکیوں کی ماں بولتا ہوں اس کو صبر تمام نیکیوں کی ماں اور دوسرے تقوی اگر تمہارے اندر صبر آ جائے اور تقوی آ جائے یہ دو چیزیں ہیں جن کا مرکب ایک ماجون بنتا ہے یہ ماجون استعمال کرو روز کون سا معجون صبر اور تقوا کا مرکب یہ ماجون استعمال کرتے رہو صبر اور تقوی کا ماجون فائدہ لا یورکم ان کی کوئی بھی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی نسخہ بھی بتا دیا گیا نسخہ استعمال تو کرو پریشان کب ہوگے جب یہ نسخہ استعمال کرنا چھوڑ دو گے ارے بھائی بیماری ہے تمہارے اندر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 سوال یہ ہے ایک مرتبہ ایک ہزار فرشتے دوسری بار تین ہزار فرشتے تیسری بار پانچ ہزار فرشتے اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ مسلمان جب تین سو نو یا تین سو تیرہ نکلے تو اس وقت مشرقین کے مخالفین کی تعداد ایک ہزار تھی ایک ہزار تھی لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا مخالفین کی تعداد ایک ہے نا مشرقین کی تعداد ایک ہزار تو ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں درمیان میں معلوم ہے کر زبن جابر فہری فہر قبیلے کا ایک شخص کر زبن جابر وہ تین ہزار آدمی لے کر کے آ رہا ہے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 لیکن آخر میں ایک بار کی حملہ نہیں ہوا لہذا فرشتے تین ہی اور آ رہے ہیں اس لیے کہ اک بارگی حملہ نہیں ہوا تو یہ جو تین وعدے کیے گئے ان کا رمز یہ ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہا گیا تیری بات ہے یہ لے کر کے جو. کہتے ہیں آدمی گناہ سدیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے گناہ صدیرہ کسے کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو اس کی تفصیل پانچویں پارے میں کل انشاءاللہ کروں گا چھوٹے گناہ کرے یا بڑے گناہ کرے ان کی پہچان کیا ہے یہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ کل بتاؤں گا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 تو ایک ہے گناہ پر ندامت اور دوسرے ولم جان بوجھ کر کے اسرام نہ کرنا گناہ پر ندامت اور آگے مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزو تیسرے پارے کے اندر ایک بڑا پیارا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 دیکھو پہلے کا رب بنا اننا آمن اپنے ایمان کی تجدید کرے یعنی گناہ سے ایمان ماری خطر میں آ جاتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرے اننا آمن بولے اے اللہ ہم ایمان لائیں اپنے ایمان کی تجدید کرے اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگے اور سب سے بہترین طریقہ گناہ کے معافی مانگنے کا کیا ہے ایمان کی تجدید کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے کہ جہنم سے مجھے بچا لے بس اور یہ دعا کب کرے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 Allah. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی. اِنَّمَا اللَّهُ <وَعَذِبًا> اللہ کے دشمنوں کو دیکھو مذہب بیزار ہیں اللہ کے نافرمان فرمان ہے لیکن بڑے ایش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے مومنوں ان کو دیکھ کر کے تم غمگین مت ہو کہ وہ میرے نافرمان ہیں ہے لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ جتنا عیش کر رہے ہیں نا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 اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا نافرمان ہے اور بڑے مزے میں زندگی گزار رہا ہے تو غم کا کرتے ہو ارے اسے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے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 کو مرنا ہے صدر کو مرنا ہے سی ایم کو مر رہا ہے ایک معمولی آدمی کو مرنا ہے بڑے آدمی کو مر رہا ہے کلو نفس موت سے کسی کو مفر نہیں ایک مسلم حقیقت جس سے کسی کو انکار نہیں ایک اچھا ملک یا یہاں جو بھی کر رہے ہو تم بھلا یا برا اس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن وہی نما تم یو مل قیامت کے دن پورا پورا بدلہ برے امال کا پورا بدلہ اچھے امال کا پورا بدلہ دو تیسرے کامیابی کا معیار کیا ہے کامیاب کونار بود جن کا فقت جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہوا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے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 और यह ये, ये तरीका हो तो रेत डायमंड दिखती है फिजिक्स का कुछ उसूल है और मेरा बच्चा कुछ बयान कर रहा था मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या है वो मैंने शराब कहा कि प्यासा आदमी रेत को पानी समझ करके दौड़ता रहता है जिंदगी भर दौड़ता रहे प्यास से मर जाएगा लेकिन उसे पानी मिलने वाला नहीं है ऐसे ही ऐसे दौड़ता रहे जिंदगी में तमाम तमन्नाएं पूरी नहीं होती और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 اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اولو الالباب کون ہیں؟ اکل والے کہتے ہیں فلاں آفیسر یہ عقل والا ہے. فلاں عہدے پر پہنچنے والا یہ عقل مند ہے پرانے حکیم بتاتا ہے او میں بتاتا ہوں عقل مند کسے بولتے اولو الالباب کون؟ اقل والے اللہ کون اچھا جو اٹھے تو اللہ کا ذکر کرے بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرے لیٹے تو پہلووں پہ اوپر بھی اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ ساتھ فکر کریں کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر فکر بھائی کالی ذکر کر رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور فکر تو تمہارے ہاں ہے نہیں فکر کا مطلب کیا ہے کھانے کی فکر کیا کھانا چاہنا اس کی فکر نہ فکر کا ہے کہ وہ بتایا جا رہا ہے ذکر کہے گا اللہ تبارک وہ تالا کر ذکر اور فکر کہے گی کھانے کی نہیں وہ تفک کروں نا ہلکی سما زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں تم فکر کرو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 خدا کیسے ملے گا تم کو خدا کی تلاش تو کرو اس کے لیے سفر کرو تو خدا ملے گا مبلک کا اوسا بتائے جا رہے ہیں مبلک کیسا ہونا جا رہا ہے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے سخت دل نہیں ہونا سخت کلام نہیں ہونا بات کرے تو پھول جھڑے مبلک کی پہلی صفت دوسری صفت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 مغفرت کی طرف بڑھو اس کا مطلب یہ دنیا میں تم کتنے بھی امال کیوں نہ کر ڈالو اچھے سے اچھے جنت کا بدل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ بخش نہ دے اپنی رہنما کہ نہیں کہا گیا جنت کی طرف بڑھو ارے اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو تم کتنے اچھے امال کرو اگر اللہ کی مغفرت نہ ہوگی تو جنت نہیں ملے گی پہلے ہے جنت بعد میں اللہ سے مغفرت طلب کرو اللہ بخش دے تو بخش دے نا پھر <laughs> تو جنت والی ہے مقفرت کے اوپر معاملہ ٹکاؤ بس بسک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کیا بسک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا کہ اگر تقفرت کی نگاہ پہ دیکھ لے نگاہ پور خمار سے دیکھ لے تو جنت تو ملی جائے. تو مقفرت کی تلاش کرو جنت تو مل نہیں کسی نے پوچھا کہ جنت کی چوڑائی جب جمن اور آسمان کے برابر ہے تو جنت ہے کدھر جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر جنت ہے کدھر یہ سوال نبی سے کیا گیا تو, تو آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ جب رات ہوتی ہے تو دن کدھر چلا جاتا ہے اور دن ہوتا ہے تو رات کدھر چلی جاتی ہے بولو ایسے ہی ہے جنت کا معاملہ یعنی جواب یہ دیا گیا کہ دن جب کہیں رہتا ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں رات رہتی ہے ہے نا تو ایسے ہی کائنات کے ایک حصے میں اعلیٰ علی عید ہے اور کائنات کا دوسرا حصہ وہ جاننا ہے پراسرار کتاب رہی ہے بہت پورا سرار کتاب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بہت سارے اللہ کے نافرمانوں کو دیکھو گے اے بیگ لیے ہوئے شہروں شہروں گھوم رہے ہیں بیگ لیے ہوئے دنیا بھر کے چیک بھرے ہوئے ہیں ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے کتا بڑا آدمی کیا مزے لے رہا ہے زندگی کے اللہ فرما رہا ہے شہروں میں یہ جو اللہ کے نافرمان گھوم رہے تمہیں دھوکے میں نہیں ڈال رہے ہیں ان کا گھومنا پھرنا لایا گرن کا تکلب الکلب بانے کبھی یہاں آنا کبھی ادھر چلے جانا کریدرآباد سے حیدرآباد سے وشاکا پتنا. وشاکا پتنا فلا جگے. یہ تقلب لایا گرن کا تکلب الروف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 کہ تمام کے تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہے یاد اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتا دیا کہ انسان انسان ہونے کے اندر سب برابر ہے چھوت چھات کی تربیت فرما دی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 گنہار ہے کون سا پیڑ ہے جس کو ہوا نہ لگی ہو یہ بات آج یہاں سے لے جاؤ بڑی ساری بات کہنے جا رہا ہوں توبہ کون سے گناہ کے اوپر ہے فرمایا گیا ان سید بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ توبہ کو اتنا مؤخر نہ کرو کہ موت آ جائے اور موت جب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تب اس وقت بولو انی توپت اب میں نے توبہ کیا تو توبہ قبول نہیں یعنی موت آنے سے پہلے عالم میں آخر کا منظر سامنے آنے سے پہلے توبہ کر لو اور حدیث پاک اب سنیں عبداللہ ابن الحبن رضی اللہ تعالیٰ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایتی شریف میں بھی ہے اور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے گرگرا نہ آ جائے یہ گرگرہ کیا ہے گرگرا کیا ہے گرگرا نہ آ جائے سے پہلے تک قبول کرتا ہے توبہ کر تو اللہ کر دیتا ہے یہ کیا ہے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 کاؤ, کتنے دانے کھائے گا, کتنے قطرے پانی پیے گا جو قطرہ مقدر میں چلے جاؤ کچھ نہیں ہے, سراب ہے سب کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں تو گر گرا کیسے بولتے ہیں کوئی پتلی چیز منہ کے اندر ڈالی جائے اور آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر اس کو ارے پھیرے مگر اس کو ہلکو سے نیچے نہ اتار سکے یہ حالتیں گرگرا ہے اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا تو توبہ قبول ہو جائیں گے تو اللہ گر گھر آنے تک تو توبہ قبول کرتا رہتا ہے لہٰذا توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے پتا نہیں کب گر گراہ آ جائے اس لیے کہ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 کوئی عورت اگر دوسرے کے نکاح میں تو اس سے شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کو طلاق نہ ہو جائے یہ چوتھے پارے کا خلاصہ رہا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد